اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ حرب العالمین الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سید ن و مولانا محمد علیہ و اصحاب اجمعین عقائد کے بیان میں آج کی گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں لوح اور قلم سے ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ لوح کے بارے میں اور قلم کے بارے میں قرآن مجید میں یا احادیث معتبر جو ہیں ان میں ہے وہ درست ہے اور ہم اس پر بغیر کسی تعویل اور مطلب اور مفہوم کے ایمان رکھتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں ہم نے متشابہات پہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات یہ تمام باتوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں ان کا مفہوم سمجھ میں آنا انسانی عقل سے باہر ہے یہ ممکن نہیں اسی طرح ابھی باقی معاملات بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں جس تقدیر کا معاملہ تھا تو لو اور قلم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا فہم حاصل کرنا یہ ایک عام انسان کے ذہن کی بس کی بات نہیں اللہ نے جس چیز کے ہونے کا لکھ دیا ذہن میں رکھے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں وہ صرف اور صرف حکم کے ہے اللہ نے حکم دیا لکھ قلم نے لکھ دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ لکھنا ہے تو وہ ہاتھ میں قلم پکڑا اور لکھا سفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں اللہ نے کہا لکھ قلم نے لکھ دی تو جو کچھ بھی اللہ نے کہا لکھنے کو وہ لکھ دیا اب ساری کائناتوں میں موجود تمام مخلوق اگر اکٹھی بھی ہو جائے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا یعنی اگر کچھ کرنے کو کہا ہے یا کچھ ہونے کا ہے جو مخلوق ساری اکٹھی بھی ہو جائے تو نہ ہونا یہ اس کے بس میں نہیں ہے مخلوق کی اور اسی طرح اگر کلم نے لکھ دیا اللہ کے حکم سے کسی کام کے نہ ہونے کا تو تمام کائناتوں میں موجود تمام مخلوق مل کر بھی اس کام کو ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی اب یہاں پہ ہمارے یہاں دعا کے معاملے میں بات آتی ہے کہ جی دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اس پہ بھی دو چند ایک منٹ میں ہم بات کرتے ہیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے کیونکہ اگر قلم نے لکھ دیا کہ یہ کام نہیں ہونا تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دعا سے وہ کام نہیں ہونا چاہیے اور اگر قلم نے لکھا کہ کام نہیں ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے ایسا ممکن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہو جائے پہ بھی تھوڑی دیر میں بات کرتے یہی معاملہ تقدیر پہ بھی آئے گا یہ ایک طرح کا اسی کے اندر آپ سمجھ لیجئے مزید آگے ایک بات آ گئی اچھا اب قیامت کچھ ہونے والا ہے کلم نے وہ لکھ دیا اور ہمارا ماننا ہے کہ اب کلم تقدیر جو ہے وہ خشک ہو گیا اب وہ لکھا جا چکا ہے اب مزید کچھ لکھے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ممکن اب نہیں ہے بندے نے جو خطا کی اب اس میں درستگی پانے والا وہ اگر نہیں تھا اور تو وہ لکھا گیا ہے اور اگر درستگی اس میں ہے تو وہ خطا کرنے والا اگر وہ نہیں تھا تو وہ بھی لکھا گیا ہے یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے دوبارہ تقدیر کے موضوع میں بات کرتے ہیں جو پچھلی ہی نشست میں غالباً ہماری گفتگو تھی کہ انسان جو ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو مخلوق میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہے اور اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ جو تقدیر پہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں ان میں سے اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جو مستقبل کا حال جاننے کے لیے کبھی کسی ستارہ شناس کے پاس جاتی ہے کوئی علم الجفر والوں کے پاس جاتا ہے کوئی علم العداد والوں کے پاس جاتا ہے اب نکتہ یہ ہے کہ ایک انسان کو دنیاوی علوم سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مستقبل کا پتہ چل جائے گا جو کہ غلط ہے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو مستقبل کا پتہ چل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ کائنات بنائی جس نے وقت بنایا جس نے زمان و مکاں بنایا ٹائم اینڈ سپیس اس کی تخلیق ہے یہ دنیا اس کی تخلیق ہے یہ جو علوم استعمال کر کے شیطانی علوم استعمال کر کے اس میں علم الجفر پہ تھوڑا سا اختلاف رائے جو ہے وہ ہم اس کو بھی درست مانتے ہیں کہ وہ علم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن وہ بھی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہم بتایا جاتا وہ ہمارے ہاں جو اس کی تفسیر دی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے سو فیصد غلط ہے تو وہ سارے کے سارے علوم جس نے بنائے ہم کہتے ہیں کہ جی انسان اس معلوم کر لے گا تو کیا وہ جس نے بنائے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو سب پتا ہے اس کو آخر وقت تک سب پتا ہے کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے جنت میں کون کون ہوگا وہ جانتا ہے جہنم میں کون کون ہوگا وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے اس کو ہم تقدیر مبرم کہتے ہیں زمین و آسمان میں نہ کوئی اس کا مخالف ہے نہ اس سے کوئی باز پوس کر سکتا ہے نہ اس سے کچھ پوچھ سکتا ہے نہ کوئی اس کو استخر اللہ استغفر اللہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے نہ اس کو بدل سکتا ہے نہ اس کو پڑھا سکتا ہے نہ اس کو کم کر سکتا ہے عقیدہ ایمان معرفت اعتراف توحید اور اقرار ربوبیت یعنی جو اصل میں ہمارے عقائد ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو تس سلیم کر لیں اور یہ ایمان بالغیب بھی میں سے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے ایک ایسا علم جس کے لیے وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا کسی پہ کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کسی کی حاجت ہو علم حاصل کرنے کے لیے کیونکہ وہی تو تمام علوم کا خالق ہے اور قرآن مجید سے بھی ہمیں بڑا واضح طور پر ملتا ہے کہ اللہ نے جو تمام چیزیں ہیں ان کو پیدا فرمایا ہے اور ہر ایک کی تقدیر متعین کر دی ہے اللہ نے یہ بھی کہا ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ مقرر کردہ جو تقدیر ہے اسی کی طرح ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا حکم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے حکم دے دیا تو بعد میں بدل بھی دیا ہمارے ہاں بے تحاشا ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں پہلے ایک بات کہی بعد میں پلٹ گئے لیکن اللہ کیا ایسا نہیں اللہ کا کہا تقدیر ہے اور اللہ کا کہا تقدیر مبرم ہے تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جو کسی صورت تبدیل نہیں ہو سکتی اب یہاں تھوڑا سا ایک بات عرض کر دیں کہ ہمارے علماء اکثر دو طرح کی تقدیروں کا تذکرہ کرتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے تقدیر مبرم اور ایک کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقدیر مبرم وہ ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی تقدیر معلق وہ ہے جو تبدیل ہو سکتی ہے صدقات سے خیرات سے دعاؤں سے خدمت خلق سے کثرت عبادت سے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو لا اور قلم کا معاملہ ہے اور جو تقدیر کا معاملہ ہے جو قضاء و قدر کا معاملہ ہے اگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بڑی صاف بات ہمیں ایک واضح نظر آ جائے گی کہ جو تقدیر معلق ہے اصل میں وہ بھی تقدیر مبرم ہی ہے کیسے تقدیر مبرم ہم نے کا وہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگی تقدیر معولک وہ ہے کہ ہم نے کہا یہ تبدیل ہو جائے گی اور اگر قلم خشک ہو گیا ہے تو لوح پہ اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے لکھا ہوگا کہ یہ شخص کثرت سے توبہ استغفار کرے گا جس کی وجہ سے اس کے یہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے یا یہ معاملات اس کی کسی حرکت کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے تو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تقدیر معلت ہے وہ اصل میں اللہ کے ہاں وہ بھی تقدیر مبرم ہی ہے وہ بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ پلٹ جائے گا یہ ادھر آ جائے گا یا دوسری طرف چلا جائے گا یہ شیطان کی طرف چلا جائے گا یا کی طرف گیا ہوا واپس آ جائے گا یا اللہ کی طرف گیا ہوا واپس شیطان کی طرف چلا جائے گا اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سارے معاملات معلق ہیں لیکن اصل میں یہ معلک بھی اندر دیکھا جائے تو مبرم ہی ہے اور یہ کیوں ہے دیکھیں جزا اور سزا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اختیار ہے اللہ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے کیا کریں گے اس چیز کو بطور مبرم لکھ دیا گیا ہے بس اس سے زیادہ تقدیر کو قلم کو, کو سمجھنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے ورنہ گمراہی میں پڑ جائیں گے تو ہمارے عائمہ نے اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جو تقدیر کے معاملے میں اللہ کے مقابل ہوا وہ اپنی کمزور عقل اور ناقص فہم کی مدد سے اس پہ غور و فکر کرے گا اور اس کے لیے بربادی ہے اس سے زیادہ اس میں غور و فکر نہیں کرنا ایسا جو شخص ہے وہ اپنے خیالات سے تلاش میں ہوگا اور غور و فکر کرے گا اور مخفی راز دریافت کرنے کی کوشش کرے گا اور ان باتوں کی وجہ سے وہ گناہگار ہو جائے گا اور یہاں تک ممکن ہے کہ وہ کذاب ثابت ہو جائے یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تقدیر کی بحث میں لوح کی بحث میں قلم کی بحث میں نہ پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو اس بات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں جو کہا پچھلی دفعہ بھی میں نے کیا تھا اس بات کی طرف جوڑنے کی کوشش نہ کریں کہ جیسے خدا نہ خاصا اللہ کی طرف سے کوئی جبر ہے اللہ جبار ہے وہ کن مانو میں جبار ہے وہ علیحدہ بات ہے کسی وقت اگر اللہ کے اذن توفیق سے موقع ملا تو اسما جو ہیں ان کی شرح بیان کریں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے جبار کن معنوں میں ہے اور وہ اصل میں کیا ہے کیونکہ اللہ کے کی اسما جو ہے اس میں ایک ایک اسم جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے کئی کئی معنی ہیں کئی کئی مطالب ہیں کئی کئی مفاہیم ہیں اور وہ تمام درست ہیں یہ نہیں ہے کہ جی ہے یہ ہے اور وہ نہیں ہے وہ تمام درست ہیں اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اسما کے جو ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے انگریزی میں ہو اردو میں ہو کسی انسانی زبان میں ہو وہ مکمل طور پہ اللہ کے کسی بھی اسم کے مطلب کو بیان نہیں کرتا وہ جتنے بھی اس کی سمتے ہیں جتنی بھی اس کی جہتے ہیں اس میں سے کسی ایک کو بیان کرتا ہے باقی کو بیان نہیں کرتا اس کسی وقت اللہ کے دیے زندگی رہی تو ضرور بات کریں پھر اس کے بعد ہے عرش اور کرسی اور ہمارا ایمان ہے کہ عرش بھی حق ہے اور کرسی بھی حق ہے لیکن جس طرح اللہ کی ذات متشابہات میں سے ہے اللہ کی صفات متشابہات میں سے ہے اسی طرح عرش کیا ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے کرسی کیا ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے. قرآن مجید کی جس وقت ہم مختلف سورا کا خلاصہ بیان کر رہے تھے جمعہ کے بیانات میں تو اس میں ہم نے بڑا تفصیلی ایک بیان کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے ایک مثال دی تھی کہ اگر فرض کریں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ کر کی طرح بالکل گول ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ کیا ہے کیا نہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمین کر گول ہے جیسے فٹ بال ہوتا ہے اور ایک ملک فرض کریں اس طرف ہے ایک ملک اس طرف ہے اور ہر طرف سے چونکہ ہمیں پتا چلا کہ اللہ بلندی پر ہے اور ہم اس کو سمت کے میں لے لیں اوپر تو ادھر والے کے لیے وہ چیز جگہ اوپر ہو جائے گی ادھر والے کے لیے یہ والی سائیڈ اوپر ہو جائے گی ادھر والے کے لیے یہ سائیڈ اوپر ہو جائے گی, گی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ آپ ذرا غور کریں تو اللہ کی ایک شکل کرا جیسی بننے لگ جائے گی استخ اللہ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ کرا نہیں ہے چپٹی ہے فلیٹ ہے سیدھی ہے ہمارے یہاں بڑی بحثیں چل رہی ہیں آج کل پھر شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سیدھی ہے یا گول ہے اور زمین کھڑی ہے اور سورج کھلتا ہے یا سورج کھڑا ہے زمین بہت بحثیں چل پڑی ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑ رہے ہیں سائنس کیا کہہ رہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے فلاں علم دین نے یہ کہا تھا فلاں امام نے یہ کہا تھا ہم اس بحث پہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم صرف سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کسی کا بھی نقطہ آپ لے لیں گے تو اللہ کو ایک شکل ملنے لگ جائے گی استخ اب اگر زمین کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چپٹی ہے سیدھی ہے تو ہر طرف سے اگر سمت آپ اوپر کی لے لیں گے تو استخ اللہ استخ اللہ اللہ کی ذات بھی چپٹی نظر آنے لگے گی محسوس ہونے لگے گی اللہ تعالی جسم سے پاک ہے اللہ تعالی ایسی تمام صفت جو دنیاوی ہے اس سے پاک ہے کیونکہ جتنی دنیاوی صفات ہیں وہ حادث ہیں ان کا ایک آغاز ہے ان کا ایک انجام ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں لیکن اللہ کی ذات اس کا نہ آغاز ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے جس کو ہم آخر سمجھتے ہیں وہ اس کے بعد بھی ہے اور جس کو ہم اول سمجھتے ہیں اس سے پہلے بھی ہے تو دنیاوی معاملات کے ساتھ اس کو نہیں لیا جا سکتا اسی لیے ہمارے آئما نے علیہم الرحمہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ اس کا عرش اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سب سے بھی مستغنی ہیں وہ ان سے بے نیاز ہے وہ ان سے پاک ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز سے بالا ہے ہر چیز سے برتر ہے اور اس کا احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی ہے مخلوق آجز ہی ہے مخلوق یہ جان ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی ذات بطور ذات کیسی ہے اور کیا یہاں تو اللہ کی صفات سے ہمیں واقفیت حاصل نہیں ہے ہم کہتے ہیں الرحمن اور ہم کہتے ہیں الرحمن کا مطلب ہے کہ بے تحاشا رحم کرنے والا بہت نہایت مہربان ہے لیکن وہیں پہ ہمیں ایسی بھی کئی جگہوں پہ اشارے ملتے ہیں کہ الرحمان جلال میں سزا بھی دے سکتا ہے آپ دیکھے دو بالکل ہی الٹی باتیں ہو گئی تو یہاں تو اللہ کی صفات جو ہے ان کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ذات کا سمجھنا تو بہت ہی دور کی بات ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کرسی پر ہمارا ایمان ہے عرش پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ عرش کیا ہے یہ کیسا ہے کرسی کیا ہے یہ کیسی ہے ہمیں نہیں پتا اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو دنیاوی ہمارے پاس جو پیمانے ہیں ان پیمانوں میں سے کوئی پیمانا اس پہ یہ چیزیں نہیں پوری اتر سکتی بلکہ اس کی اس سے ملتی جلتی بھی نہیں ہو سکتی اسی لیے ہمارے بہت سے جب غیر مسلم ان کے ساتھ بحث ہوئی تو ہمارے بہت سے آئما نے ان کی پھر تعویل کی لیکن یہ تعویل صرف غیر مسلم کے لیے ہے مسلم کے لئے نہیں مسلمان کے لیے جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ حق ہے اس کی کوئی تعویل نہیں ہے ما سوائے اس, کے اس کا تعلق اس دنیا میں آمال سے متعلق ہو عقیدے میں کوئی بحث نہیں ہے عقیدے میں صرف ایمان ہے اسی لیے ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ایمان مسلمان ایمان بالغیب والا مسلمان ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا ہوتا کہ اس کی ذات کا فہم حاصل ہو جائے تو زبان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کچھ نہ کچھ ضرور بیان فرما دیتے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ ذات میں کیسا ہے اور اللہ صفات میں کیسا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے افعال جس میں لا ہے اس میں قلم ہے اس کی چیزیں اس میں سے عرش ہے کرسی ہے کرسی پہ براجمان ہونے کا کیا مطلب ہے عرش پہ براجمان ہونے کا کیا مطلب ہے ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں بغیر کوئی مطلب دیے ہوئے ایمان بالغائب ہے ہمارا ایمان ہے کہ اس کا وہی مطلب ہے جو اللہ کے علم میں ہے اللہ جانتا ہے اور جو کچھ اللہ نے ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا وہی درست ہے اور اگر آپ نے ہمیں بتا دیا تو وہ درست ہے اگر نہیں بتایا تو ہمیں نہیں پتا واللہ زندگی کو آسان رکھنا بہتر ہے ہم کی اس کو جسے کہتے ہیں نا کوشش کریں جاننے کی کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس چیز میں پڑھ کر کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں غیر ضروری بحثوں میں نہ پڑے جو اللہ نے کہا وہ درست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ درست اگر اللہ نے جو کہا اس کی کوئی بات قرآن میں اللہ نے خود بتا دی الحمد اگر قرآن نے نہیں بتائی لیکن حسر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی اور وہ بات معتبر حدیث سے ثابت ہے الحمد اور اگر انہوں نے بھی نہیں بتائی تو اس کے جتنے بھی مطلب ہمارے اگر بزرگوں نے بھی بیان کیے ہیں تو وہ مجھے سے کہتے ہیں کہ تمام امکانات میں سے ایک امکان لیا جائے گا وہ یہ نہیں لیا جائے گا کہ یہی مطلب ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ فوراً کہتا ہے فلانی یہ کا حضرت فلان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ممکن ہے کہ اگلا زیادہ جو ہے پڑھا لکھا ہو وہ آگے سے کہ لیکن فلاں رحمتہ اللہ علیہ نے تو یہ کہا اب کیا آپ دو بزرگوں کو لڑانے پہ آ گئے تو بزرگوں کی بات اگر قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو تو وہ امکان ضرور ہو سکتا ہے لیکن کیا وہ حق ہے ہمیں نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اگر چار پانچ بزرگوں نے مختلف باتیں کہیں ہیں تو وہ اصل فہم میں وہ سب کچھ بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہو کیونکہ اللہ کی ذات و صفات قدرت کے مظاہر یہ ساری معاملات جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اس میں اکثر اوقات مختلف لوگوں کا تجربہ مختلف ہوتا ہے مختلف بزرگوں کا کشف مختلف ہوتا ہے اب اگر کوئی اٹھ کے کہے ہمارے بزرگ نے یہ کہا آپ کے بزرگ نے یہ کیسے کہہ دیا تو بھائی وہ بندہ گستاخ ہے اور اگر کوئی ہماری طرف سے کوئی اٹھ کے کہہ دے ہمارے بزرگ نے یہ کہا آپ کے بزرگوں نے یہ غلط کہہ دیا تو یہ بھی گستاخی ہے دیکھیے سمجھنا ضروری ہے جس چیز کو اللہ نے نہیں سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اسے اس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا مانتا ہے لیکن اگر اس کا ایمان سے تعلق ہے تو پھر ہم نے اسی پہ رہنا ہے جو اللہ نے کہہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کے علاوہ کسی بات کو ایمان کا حصہ نہیں بنانا ویسے آپ بطور امکان بے شک قبول کر لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کوئی مذاکرہ نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں از میں توفیق بخشے کہ ہم صحیح ایمان سچا ایمان کامل ایمان اس پہ رہیں قرآن حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کی تقریر اور اگر آپ نے کچھ نہیں کہا اور پھر صحابہ نے کچھ کہا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ چونکہ صحابہ تربیت یافتہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس میں بھی گنجائش ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں بالکل تسلیم کریں ہاں اگر مختلف صحابہ کے اقوال میں اختلاف رائے آ جائے پھر یہ ہے کہ ایک عام انسان کو حق نہیں پہنچتا ایک عام مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیصلے کرتا پھر ایک ایک, ایک کس نے درست کہا کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہیں. ایک صحابی کہتا ہے یہ ایسے ہے دوسرا صحابی کہتا ہے ایسے ہے ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا کون سا صحابی درست ہے اور کون سا غلط ہمیں چاہیے اپنی زمان کو قابو میں رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت گستاخِ صحابہ میں اٹھائے جائیں استغفراللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے بسم اللہ علی خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت رحم اللہ